I know. studies in one of the صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیوں اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے کیا فلسطین دنیا کا واحد خطہ ہے جو بی وقت مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں سب کے نزدیک متبرک اور سب کی اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی تاریخ وابستہ ہے اس خطے کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے معلوم تاریخ میں جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینہ علیہ السلام, السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی دو ہزار سال پہلے عراق سے فلسطین کی جانب عجرت فرمائی تھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں ایک شہر خلیل کے نام سے ہے یہ جو خلیل کے نام سے جو شہر ہے فلسطین میں یہ حقیقت اس کی جانب یہی نسبت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں پر ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک اسحاق تھے علیہ السلام اور ایک اسماعیل تھے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مرتبہ میں لا کر آباد کیا حضرت حاجرہ کے ساتھ اور اسحاق کو وہیں فلسطین کے اندر آباد کیا ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام جن کا نقب اسرائیل تھا اور ان یاقوب علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے ان کی ساری اولاد اور بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کہلاتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو وہاں سے جاتے ہوئے سورہ یوسف کے اندر پورا قصہ ہے کے اندر قافلہ ان کو مصر لے گیا تھا تو فلسطین سے وہ یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچ گئے اور پھر وہ بادشاہ بن گئے اور پھر ان کے بھائی قہف کے زمانے کے اندر ان سے مدد لینے کے لیے آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ والد کو بھی لے کرا وہ پورا قصہ سورہ یوسف میں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو پھر یہ اس طریقے سے ان کا خاندان مصر آیا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کا ان کی نسلوں نے ہجرت کی دوبارہ فلسطین کی جانب موسلا علیہ السلام کوئی چار سو سال بعد تشریف لائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے مشہور جو واقعہ سنا ہے تو ان کی جو قوم بنی اسرائیل کے ہے اور ان کو انہوں نے دوبارہ سے مشتبہ کر کے پھر دوبارہ اسی طرح لے کر گئے اسی طرح اس سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی اسی سرزمین پر ہوئی ہے اور ان کی والدہ جہاں پر مقیم تھی ذکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ محراب ذکریہ کا ذکر آتا ہے یہ محراب ذکریہ بھی فلسطین کے اندر ہی تھا اور عزد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کے اندر ہوئی ہے اور آسمان کی جانب جو آپ کو اٹھایا گیا ہے جس کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسا علیہ السلام کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا ہے تو اس کو رف عیسی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو لفظ مشہور ہیں ایک رفع عیسیٰ میں عیسیٰ اٹھایا جانا ایک رضول عیسیٰ ہے ایسا کا دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لانا عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ رفع عیسیٰ عیسیٰ بھی فلسطین سے ہوا ہے اور نزول عیسیٰ بھی واپس دوبارہ اسی عرصہ نہیں گزرا یہ شام ہی کا ایک علاقہ تھا اور اس کو شام سے کاٹ کر برطانوی سامراج نے اس کو الگ کیا اور ایک الگ خودمختار ملک کی حیثیت دینی چاہیے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے اسی طرح اس میں جو مسجد ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں اس کی اس کے بانی اس کے بالکل جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے بہت داؤود علیہ السلام ہے خود صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضور نے بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اس کو شروع کیا تھا پھر اللہ چل شعموں کی جانب سے وہی آئی کہ آپ اس کو مکمل نہیں فرمائیں گے بلکہ یہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوگا تو پھر سلمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہاں پر وہ مکمل ہوئیں قرآن کے, کے واقعات کا کوئی مکہ جو, جو مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان شہروں کی بہت بڑی حیثیت ہے لیکن جو قرآن کے نزول اسلام سے پہلے کے جو تاریخی واقعات ہے سب سے زیادہ واقعات اگر کسی سرزمین میں رونما ہوئے یا کسی سرزمین سے اس کا تعلق قرآنی واقعات کا ہو سکتا ہے تو وہ یہی ارد شام مثلاً یہ جو چونٹیوں کا واقعہ سرد النل کے اندر ہے یہ نمل جو وادی نمل کہلاتی ہے یہ وادی بھی جو ہے یہ کسی ارد فلسطین کے اندر موجود ہے ارد شاہ کے اندر یہ ساری چیزیں اسی طرح پاک اندر تعلق اور جالود کا واقعہ ہے یہ تعلق اور جالود کا واقعہ بھی اسی عرض فلسطین سائنس کا تعلق پھر اسی طرح جو پیشن گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ سلو والی جو آپ نے مستقبل کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں یہ ہوگا یعنی اس میں ایک تو الدیس علیہ السلام کی آمد ہے وہ اسی سرزمین سے متعلق ہے اور پھر قتل دجال ہے دجال جو قتل ہوگا وہ بھی اسی سرزمین کے اندر ہی اسی جگہ پر وہ قتل ہوگا تو قرآن کی ایک ماضی کی تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور بڑا گہرا ہے مستقبل کی پیشن گوئیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ ج نے اس کے بارے میں کیا فرمایا من المسجد المسجد کہ اللہ ابو ذات جس نے رات کو سفر کرایا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے المسجد یہ آپ ذات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ محراج ہوا تھا یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہن ہیں سیدنا علی مرتضی کی کرم اللہ بچ ان کے گھر سے ہوا تھا اور پھر آپ کو آپ کا جو پہلا پڑاؤ تھا آسمانوں پر جاتے ہوئے تو پہلا پڑاؤ یہ جگہ تھی جس کو مسجد اقسا کہا جاتا ہے اور یہیں پر آپ نے امبیا علیم السلام کی امامت فرمائی تھی آپ کو جو سعید العبیا کہا جاتا ہے تو صحیح روایات میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان میں, میں اس طرح درجہ بدرجہ اوپر تشریف لے جاتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ, اللذی حولا کہ جس کی جس کے ماحول کو ابراہیم علیہ بھیجا نجات دی ان کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر اس سرزمین میں ان کو نجات دی جس کے اندر سارے جہانوں کے لیے سارے عالمین کے لیے کے لیے ہم نے اس اندر برکت رکھی یہ وہ مقدس ترین جگہ ہے اور ارز انبیاء ہے بے شمار انبیاء کا یہ مدفن ہے بے شمار امبیا علیہ و سلامت السلام اس کی جانب مبعوث ہوئے ہیں اس سرزمین کی جانب یہ ان کی محنتوں کا میدان رہا ہے جب قوموں سے اللہ نے دنیا کے اندر ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے جب وہ طریقہ قوموں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضدت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے جب ہم قیادت کا استحقاق کھو دیتے ہیں جس کی اپنی وجوہات ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں یہاں پر بھی اس عرض فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق تو یہ تاریخ کا تھا دوسرا بڑا تعلق یہ ہوا کہ اللہ جل شاہوں نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سولہ یا سترہ مہینے مسجد اقسا کے جانب منہ کر کے نماز پڑھی سولہ سترہ مہینے قرآن میں تحویل قبلہ کی آیات موجود ہیں کہ جس نے اس قبلے بات نے اس کو بات میں اللہ جل شاہوں نے ذکر بدل دیا مکم کرما کی جانب اور بیت اللہ کی طرف ویسے تاریخ میں جتنے انبیاء علیہ وسلم وسلام آئے ہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے اللہ جہ شاہ رخ نے بتایا قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو قبلے کی تحویل ہوئی تھی یہ ایک ابتنا اور ایک آزمائش کے طور پر ہوئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوسا علیہ السلام کا یا داؤل علیہ السلام کا یا کسی اور کا قبلہ بیت غلم دثرہ تھا بیت اللہ کا اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم سے رسول اللہ روح زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی اللہ تعالی کا سب سے پہلا گھر روح زمین کے اوپر کون سا بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ یہ مسجد حرام ہے یہ پہلا گھر زمین جو بنا پھر انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ. اس کے بعد, اس بعد تین بڑی اہمیت حاصل ہے اور ظاہر جس ہے کہ مسلمان وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ایک زمانے تک انبیاء کا وہ سرزمین مسکن ہے اس کی آج جو اس کی صورتحال ہے اور مسلمانوں کی نوجوان نسلوں سے کو جسے واقفیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک سو سال کے بعد ایک کاری ضرب اس قزیے کے اوپر اس مسئلے کے اوپر مسلمانوں کی اس مقدس مقبوضہ کے اوپر گزشتہ دنوں لگی ہے آپ مذاق علم میں ہوگا کہ انیس سو سترہ کے اندر بال کا مشہور معاہدہ ہوا تھا جس کو اعلان بال کہتے ہیں یہ انیس سو سترہ تھا نومبر آج یہ پچھلا مہینہ جو گزرا یہی نومبر کے مہینے کے اندر بانپور میں میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست تھا. دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جتنا جہاد ہوا فلسطین میں وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا یہودی اس زمانے میں تھے یہودیوں کو تو عیسائی نکال چکے تھے وہاں سے اور وہاں سے نہیں نکالا ہر جگہ سے ان کو نکالا تھا پوری دنیا کے اندر ان کو مارا تھا چالیس لاکھ یہودی تو ہٹلر نے مارے کم سے تو اور باقی دنیا کے اندر یہ دل بدل پھر رہے تھے اس سب سے پہلے جو تصور آتا ہے کہ یہودیوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے یہ اٹھارہ سو پچانوے کے اندر ایک یہودی مفکر ہے اس نے کتاب لکھی تھی جس کا درجہ بنتا ہے یہودی ریاست اس نے یہ کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی ریاست ہونی چاہیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم اکٹھے ہو سکیں ہم دنیا میں تدر بتر ہیں اور مختلف لوگوں نے ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف کیونکہ یہ سازشی ہیں جہاں پر بھی عیسائیوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں اسی بنیاد پر تھیں کہ ان کو ان کی مکاری کی وجہ سے ان کی سازشوں کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ان کی جنگیں نہیں تو انہوں نے دنیا میں تین چار مقامات کے بارے میں غور کیا افریقہ کے بارے میں بھی غور کیا کہ افریقہ کے اندر کوئی جگہ ڈھونڈیں ایشیا کے اندر کوئی جگہ ڈھونڈیں افریقہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بڑے علاقے پیسوں کی بنیاد پر ویسے مل جائیں گے آپ کو پتا ہے افریقہ مت نہیں تھا اتنا زیادہ اب بھی نہیں ہے کہ یہاں پوری میں ریاست کی زمین, سرزمین خرید لے گی یوگنڈا کا نام آیا تھا سب سے پہلے ان کے سامنے کہ یوگنڈا کے اندر اپنی یہودی ریاست بنائیں پھر اس کے دو سال کے بعد 1897 میں بھی 1898 کے اندر انہوں نے اپنی عالمی کانفرنسیں کی یہودیوں نے جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ہماری ہمیں جو سرزمین درکار ہے اگر اس کا ایک تاریخی تاریخی پس منظر ہونا چاہیے ویسے صرف قطع اراضی سے ہمارا کام نہیں چلے گا تو انہوں نے پھر فلسطین کے بارے میں طے کیا فلسطین میں ہماری ریاست ہونی چاہیے یہ دور تھا جب فلسطین جو ہے وہ شام کا حصہ تھا اور یہ سارا کا سارا شام اعراق مصر یہ سب کا سب سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا جس یہودی وہ فکر نے آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ جیسی غیر معمولی محنت اور جس قسم کی قربانی یہودیوں نے اپنی اس کے قیام کے لیے آخر تک اس کے آج تک جہاں تک یہ قزیہ پہنچائے گا اتنا شرمناک کردار رہا ہے کہ وہ جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو عرق ندامت سے انسان کی پیشانی جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کردار رہا اپنے مقدسات کے خاص طور پر مسلمان ریاستوں اور ملکوں کا یہ لوگ جب انہیں پتا چلا کہ یہ یہ معلوم تھا اس بات کا کہ سلطانت الحمید آخری عثمانی خلیفہ ہے اپنے ان کو نام سنا بہت ان کا وفد کیا سلطان اب الحمید کے پاس اور سلطان عبدالحمید یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ کا آخر بالکل آخری زمانہ ہے ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا اور خلافت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی قرضے تھے قرضے تھے دو دو الگ ملوں کی جنگوں کے اندر جس میں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی اس جنگ کے اندر حصہ لینے کی اگر دیکھا جائے تو لیکن اسے بلا وجہ اس میں کچھ حملے کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا گیا ساری کی ساری سارے علاقے ہاتھ سے نکل گئے تو جو یہودی وقت سلطان عبدالحمید خان سے ملا تو اس نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ شام میں سے یہ علاقہ جو فلسطین کہلاتا ہے اگر یہ کاٹ کر ہمارے حوالے کر دیں ہمیں دے دیں تو, تو ہم آپ کی سلطنت کے ماتحت رہیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود مختار آزادی کا اعلان کر دیں گے ہم آپ کے ماتحت ہوں گے ایک صوبے کی حیثیت ہوگی یا جیسے آپ کے باقی علاقے آپ کے قبضے میں ہیں آپ کے مقبوض آجات میں سے یہ بھی ہوگا اس کے کےبز میں دنیا یہودیت اپنے تمام تر مالی وسائل کے ساتھ آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم خلافت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا دیں گے اگر ہمیں صرف اتنی جگہ آپ آن اپنے انڈر رہتے ہوئے یہ بھی نہیں کہ ہم خود مختار تھے ہم خلافت عثمانیہ کے تمام فوجی اور اقتصادی قرضے ادا کر دیں گے اور یہودیوں کے پاس اتنا ماد ہے کہ وہ اس سارے قرضے ادا کر سکتے ہیں اس پر سلطان اب الحمید نے اپنا مشہور تاریخی جملہ کہا تھا کہ زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ اگر تم مجھ سے فلسطین کے اندر اس تنکے کے برابر کوئی چیز مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا اس کے بعد اس زمانے میں بھی میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا جس طرح آج دنیا کے, آپ پورے دنیا کے اخبارات، آپ معلومات کریں بڑی بڑی معیشت یہ دو چیزیں ان کا خاص میدان ہے جس پر ان کا قبضہ ہوتا ہے اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود انہوں نے پھر سلطان ابوالحمی خان کے خلاف ایک بہت بڑی میڈیا کیمپین شروع کی اور ترگی کے اندر بھی ان کے لیے مسائل پیدا کیے خلافت کے ثبوت کے اندر اور وہاں پر مصطفیٰ کمال پاشا کی آمد کے اندر اس پس منظر کا بھی بہت بڑا حصہ تھا کہ یہودی اس خلافت کو بہت سورت گرانا چاہتے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ علاقہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے اور یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا جس کو جیش اسامہ کہتے ہیں سربراہی میں جو سترہ اٹھارہ سال کے نوجوان تھے اور صحابہ کی تشکیل فرمائی تھی اور, اور منظم ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ بڑا لشکر لے کے روانہ ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے تھوڑا سا دول کھینچا تو یہ لشکر اس خیال سے رکا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی صحت ہو جائے تو ہم نکلیں گے لیکن وہ بیماری پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا سعید را صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جب بار خلافت ان کے گندوں پر آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیش الاسامہ جائے گا تو یہ جیشامہ اس وقت رومیوں ہی کے مقابلے میں بھیجا جا رہا تھا جن کے پاس فلسطین تھا اس وقت یہ لشکر اب اکثر صدیق الرضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا پھر ماہرین زکوۃ کا اور ارتداد کے واقعات کھڑے ہو گئے جو تعلیم اور سیرتی کتابوں میں لکھا ہے جو مسائل سید اور بکر صدیق کو پیش آئے اور آپ علم ہے کہ کچھ لوگوں کچھ قبائل پرتب ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں نے زکوۃ دینے سے قبائل انکار کر دیا تھا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا یعنی سید عمر فاروق کی شہرت تھی اور ان کی تاریخ اولاد کے اندر ان کی شخصیت معروف ہی اپنی شجاعت اور اپنی دلیری کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ میں اب اگر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس آیا میں نے کہا کہ ایک طرف سے لوگوں, لوگ کچھ مرتض ہو, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا صدمہ ہے جس تمام مسلمانوں کے اوپر پھر قبائل پورت ہو گئے ان کے ساتھ جنگ ہے پھر کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے ادھر سے جیش اسامہ کے بارے میں صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ ان دنوں میں نہ بھیجا جائے کی کی فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں گیا ابر صدیق کے پاس اور میں نے کہا کہ آپ نے جیشہ بھی بھیج دیا آپ مرتدین کے خلاف بھی جہاد کر رہے اگر آپ بند رکھے اور وہ یہ کہ یہ جن لوگوں نے زگات سے انکار کیا ہے ہم ان لوگوں سے ابھی اگر جنگ نہ کریں اور کچھ حالات ہمارے ٹھیک ہوں لشکر اسامہ واپس آئے باقی چیزیں ہوں تو سعیدہ بکر صدیق نے فاروق کی طرف دیکھ کر کہا کہ عمر جاہلیت کے زمانے میں اتنے بہادر تھے اسلام میں آ ہو گئے جاہلیت کے زمانے کے اتنے بہادر ترین انسان کیا اسلام میں آ کر تمہیں مسحتیں اور بجلی یاد آئی کہا آ کر فرمایا وہ اپنا تاریخی جملہ فرمایا جس کے بارے میں نماعی تاریخ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا ہے جو سعید صدیق نے فرمایا کہ, قص الدین کہ تم لوگ زکات مت دو گویا حضور نے مجھے جو دین میرے حوالے کیا وہ زکات والا دین تھا جس کے زکات وزول کرنا ریاست کا کام حمیر کا کام میں راضی ہوں اسلام قبول ہے بڑا مختصر اس کے بعد سعیدہ شاہ رقد مسلمانوں کے حوالے پر امن طریقے سے کیا. اپو اپو معلوم ہوگا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ خلیفہ دل خود آئیں اور بیت المقدس کی چابیاں ہم سے لے لیں تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ اپنے مشہور زمانہ شام کا سفر کیا تھا جو تاریخ کے اولاد میں موجود ہے اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کسی اتنی بڑی سلطنت کے کسی کسی حکمران کا ایسا سفر تاریخ نے نہیں دیکھا ایک غلام کے ساتھ ایک کے اوپر کبھی غلام بیٹھتا ہے اور کبھی عمر فاروق بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اور اس طریقے اور جب وہ پہنچے وہاں پر وہ غلام کی باری تھی جب وہاں پہنچے وہ جو لشکر وہاں موجود تھا اس کے کمانڈرز کہتے ہیں ہمیں یہ تھی فکر کہ المسلمین کسی ایسی شان کے ساتھ آئے کسی ایسے طریقے کے ساتھ آئے کہ ان کے دلوں کے اوپر اس کا روک پڑے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی قوت ہے تو جب وہاں گئے اور انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ مومن نے اگر آپ کپڑے بدل لیتے آپ کے کپڑوں میں تو پیوند لگے ہیں اور اگر آپ کی سواری ٹھیک ہو جاتی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تو انہوں نے فاروق نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالی نے ہمیں عزت ان چیزوں سے نہیں دی ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی بنیاد پر دی یاد تو دنیا کے اندر ہمیں آج عزت اور سربرندی اور سرفرازی ہے یہ ان کپڑوں اور سواریوں کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اللہ کے دین اور اسلام کی بنیاد اللہ بالاسلام اسلام کے ذریعے اللہ جہر نے ہمیں عزت دی ہے اور جب تک ہم اسلام پہ کھڑے ہوں گے اللہ جہر سے عزت کو ہمیں ادا کیے رکھیں گے تو وہ, وہ, وہ وہاں پر اس وقت یہ فتح ہوا دیکھو یہ, یہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو ملا آج اس کے بعد پھر درمیان میں سلیبی جنگوں کا دور آپ سنا ہوگا اس دور کے اندر وقت کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے بتنقد نکل گیا اور پھر وہ مشہور مسلمان فاتح حضرت سلام الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دوبارہ سے یہ فتح ہوا مسلمانوں کے قبضے کے اندر آیا یہ انیسویں جو بیسویں صدی کہلاتی ہے انیس سو گیارہ کے لگ بھگ یہ تھوڑے پہلے دوسری پہلی جنگ عظیم تک یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھا خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ اس کے بارے میں انگریزوں نے خاص طور پر برطانیہ نے ایسے مسائل کی بنیاد ڈال دی کہ اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے باوجود اس مسئلے میں پیچید کی ہی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تارفور کے اندر جس کا میں،, میں نے میں نے ذکر کیا بالفور کے معاہدے کا اس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا خفیہ طور پر کہ یہاں پر فلسطینی اسرائیلیوں کے لیے ریاست بنائی جائے گی اور عجیب بات یہ کہ اگر آپ کبھی تعریف پڑھے اکٹھا اس بڑی اس اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ابی علی گلاسلام کی طرف اپنی نسلی نسبت کرتے ہیں یہ تو یورپین ہے سارے کے ساتھ، ان میں بیشتر لوگ بڑی تعداد میں یوروپین کی ہے پولینڈ سے آئے ہیں ہنگری سے آئے ہیں جرمنی سے بہت بڑی تعداد آئی ہے رشیا سے بہت بڑی تعداد آئی ہے تو تاریخ کی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی ان لوگوں کا اپنی اسرائیل کا یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ یورپ میں گئے ہیں اور وہاں جا کر ان کو آباد ہوئے یہ ایک نسبت ہے فقط جس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر استحکاط رکھتے ہیں مسجد اقصا کے اوپر اور یہاں پر جس کو وہ ہے سلیمانی ہیل سلیمانی کے لفظ آپ نے سنا بہت سلمان علیہ السلام کا سیکریٹریٹ تھا ایک طرح سے کہ جہاں سے بیٹھ کر وہ جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی آپ کو پتا کہ حکومت انسانوں اور جنوں دونوں پر تھی اور انہوں نے یہ تعمیرات کروائی بھی جنوں کے ذریعے سے تھی. قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ کا دوران تعمیرات سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جن کام پر لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جس لاٹھی پر انہوں نے سہارا لگایا ہوا تھا ادھر ہی ان کی روح قبض ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی تو جن وہ کھڑے رہے اسی لاٹھی کے سہارے کے اور پھر جب وہ اس لاٹھی کو فلما خرر قرآن کے الفاظ ہیں فلما خرر تبین یعنی جب وہ لاٹھی کو دیپک نے کھایا اور وہ گیری لاٹھی ختم ہو کر گری تو سلیمان علیہ السلام بھی گرے تب جنہوں کو پتا چلا کہ یہ تو ہم جن کو جن کو زندہ سمجھ کر کام کر رہے تھے ان کو تو دنیا سے نقصان ہو چکی تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کو اس کو ایک نسبت ہے اس علاقے کو اس وجہ سے یہود کا اس کے اوپر ایک ایسا دعویٰ ہے ہمارے علماء نے اس حوالے سے بڑی تحریری کتابیں لکھی ہیں اس تحریف شدہ تورات کے اندر جس میں یہود نے اپنی مرضی سے جتنی تحریک کر سکے کر چکے ہیں اس تحریف شدہ تورات کے اندر بھی وہ عبادتیں موجود ہیں جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہود بیت المقدس کی تولیت سے معذور اور کہا کہ اس میں موجود ہے کہ اگر تم نے شراب اور شراب سود اور فسک و فجور فحاشی تین چیزیں اگر اس میں یہود پڑے تو بیت اللہ کی تولیت بیت المقدس کی تولیت سے یہ معذور ہو جائیں گے آج پوری دنیا میں یہ تینوں انڈسٹریز جو انڈسٹریز بن چکی ہیں سود کی انڈسٹری اور فحاشی کی انڈسٹری جو ایک پوری دنیا کے اندر فحش قلموں کے کاروبار ہے اور بہت بڑی اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے اور دنیا کے اندر شراب کی انڈسٹری اگر آپ اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے یہ ساری کی ساری یہ بدل کے قبضے پوری دنیا کے اندر اس کو وہی سپلائی کر رہے ہیں پوری دنیا کو وہی بیچ رہے ہیں اور اسے منافع حاصل کر رہے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی کے اندر یہ اس کی طبلیت سے معذور ہیں اور ان کی ان کو اس بیت المقدس کی نگرانی کے لیے شرط عائد کی, کی گئی ہے کتاب میں کہ اگر تم اس آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ تب اس اس ایمان لانے کے بعد اس گروہ کو بیت المقدس کی تملیت اس کے پاس ہوگی جو اس آخری نبی پر ایمان لا کر ساتھ دیں گے کیونکہ پچھلے نبیوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ جو جب جب نبی آئیں گے تو ان کے پیروکار ان کی نصرت کریں گے اور ان کے ساتھ مدد کریں گے اس اعتبار سے انہی اسی تورات بارات سے آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی تبلیت اللہ جو کچھ سو اڑتالیس میں جو کچھ, ہوا پر میں جو کچھ ہوا اسرائیل قیام کے بعد اب جو نیا واقعہ حضرات نے سنا ہے جس کے اوپر ہمیں اپنا شدید ترین احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ دارالخلافا کو کو کو وہ امریکہ اسرائیل کا دارن خلافہ تسلیم کرنے تیار ہے اور اپنا سفارت خانہ بھی وہاں سے منتقل کر رہا ہے تلبیب سے یروشلم کی جانب हم. حالانکہ القدس آج تک آپ کو پتا ہے کہ فلسطینی قزیے پر چار ارب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں چار اور ان بدقسمتی سے ان جنگوں کی اپنی عجیب تفصیل ہے اور اس کے اندر جس میں نے اسلامی ریاستوں کے بڑے شرمدار کردار ہے لیکن ان چار جنگوں کے اندر بھی اس دارفور کے معاہدے کے اندر بھی اڑتالیس کے کے اختیار کے اندر بھی اس کے بعد اسرو کے معاہدے کے اندر بھی جتنے معاہدے ہوئے ہیں بین الاقوامی اقوام سب کے اندر اس یروشلم کو القدس کو اس کو نہیں ہوا اور تسلیم کی نہیں کیا تعلق کہ <coughs> کہ <coughs> کہ اضافہ ہوگا یہ, یہ ایسا ہی ہے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ امریکہ یہ اعلان کر دے کہ Uh, انڈیا کا سفارت خانہ یا ہم, ہم اپنا پاکستان کے اندر جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ ہم یا انڈیا میں دہلی میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ ہم لے جا کر کشمیر میں مظفرآباد کے اندر وہاں پر کھول رہے کہ امریکہ اپنا دہلی کا سفارت خانہ مظفرآباد میں منتقل کر دے یہ اس طرح کا اعلان ہے جو اس میں ہوا کہ انہوں نے ایک ایک وہ علاقہ جس کے مقبوضہ ہونے جس کے متنازع ہونے جس پر مسلمانوں کے حق کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ کہنا کہ ہم اس وقت اس کا دار یعنی آنے والے تمام وقتوں کے لیے اس پر اسرائیل کے حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش ہے اور اس کے لیے وقت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اسی دو ہزار سترہ کے انہیں آخری مہینوں کا کیا گیا ہے جیسے کہ انیس سترہ کے اندر برطانیہ نے جو کیا اسی کو سو سال کے بعد انڈورس کیا ہے ایک اور طریقے کے ساتھ امریکہ نے جس پر امت مسلمہ کو اس طرح کا احتجاج ہونا چاہیے مسلمان حکمرانوں کو ہماری حکومت کی طرف سے بھی احتجاج ہوا ہے ترکی کی طرف سے بہت زوردار احتجاج ہوا ہے مسلمانوں کو اس پہ کسی صورت بھی اپنے اس کو بس پش نہیں ڈالنا چاہیے جو باقی کو جب سو سال جائے تو پھر نئی نسلوں کو واقف کرنا چاہیے روحانی ہمارے تاریخی ہمارے دینی رشتے کس قسم کے ہیں تبھی جا کر کسی وقت کے اندر اس میں جو سب سے امید کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیشن گوئی ہے کہ یہود کو کھچ کھچ کر ادھر جمع ہوں گے اور پھر ان کا جب جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے ان کا جو قتل عام ہوگا وہ اسی, اسی سرزمین پر ہوگا جہاں پر ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو اللہ جب نشانوں کی قدرت اسی کا انتظام کر رہی ہو کہ ان کو جس پوری دنیا سے لا کر جگہ پر اکٹھا کیا جانا ہے جہاں سے ان کا حتبی ابدی اور ہمیشہ کے زوال کا آغاز ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اسی کی جانب اللہ کرے کہ واقع یہ فیصلہ اسی کا پیش ثابت ہو واخر